وَمَنْ يَبْتَبِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِّنْ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَدْلُوَ لِيهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ اللہ صلی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعلی ابراہیم ابراہیم انبی تو مجید اللہ بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعلی ابراہیم والایم ہر ابتدا سے پہلے ہر کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد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 سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں بھئی سب, سب نبی اسے مانیں گے جو خود تو کہے میں سب کا نبی ہوں اگر کوئی خود کو سب کا نبی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کو سب نبی مان کر اس کا کلمہ بڑھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک نبی کا نام لو حد آدم صلیق عیسیٰ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 اس نے اعلان کیا میں سب کا نبی ہوں وہ صرف ایک نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پیغمبر کی میٹھی زبان بھی کہتی ہے میں سب کا نبی ہوں ہمارے پیغمبر نے اعلان فرمایا دو چیزیں یاد رکھ لیں ایک مکان ہوتا ہے اور ایک زمان ہوتا ہے زمان کو تاریخ کہتے ہیں مکان کو جغرافیہ کہتے ہیں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 ایک پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ جن کی نبوت کا جو رافیائی لحاظ سے کوئی بارڈر نہیں ہے جس پیغمبر کی نبوت کا اسی طرح تاریخی لحاظ سے کوئی بارڈر نہیں ہے وہ تنہا ایک نبی ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے پڑھ کے ایک بات کہنے لگوں مسئلہ صرف زمینی بارڈر کا نہیں ہے مسئلہ تاریخی بارڈر کا نہیں ہے آپ کے ہاں تریخ کا معنی اور ہے میں بسط لانے لگاؤ. آپ کے لگاؤں مقام کمانا مختلف ہے میں تھوڑا سا وسیع کرنے لگا آپ یہ کہیں گے تاریخ میری ہے میری پیدائش سے وفات میرے والد کی ہے میری اس کے پیدائش سے وفات یہ ہر انسان کی اپنی تاریخ ہے اس سے ذرا آگے نکلیں آپ کہ جی مقام میرا مکان کتنا ہے آپ کا مکان کتنا ہے ہم سب کا مکان کتنا ہے آپ لیں گے میں مزید بڑھ جائیں، تو میرے پیغمبر کی نبوت کا زمانہ اور میرے پیغمبر کی نبوت کا مکان دیکھیں قرآن کریم کی ایک آئے میں صرف بطور دلیل کے پیش کرنے لگا قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اس آیت کا پس منظر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مشرقین مکہ نے حرم میں مکہ میں اعلان کیا اعلان نہیں چیلن کیا اللہ انکان اے اللہ اگر دین محمد سچا ہے آپ کی طرف سے ہے ہم نہیں مانتے ہم ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اب تنا بے عزاب ہمیں دردناک عذاب سے برباد کر دے مشرقین مکہ نے کتنا چیرن کیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں نہ وہ سارے ہلاک ہوئے نام سب تھے آسمان سے پتھر کا عذاب آیا تو پھر وہ کہہ سکتے تھے ہم حق والے ہیں اگر حق والے نہیں ہیں ہم مانتے ہیں پتھر دو ہم مانگتے ہمیں برباد کر دو اگر پتھر نہیں اترے پھر مان لو حق پر مسلمان اپنی گردن جھکا لیتا شرم سے سینہ نیچے کر لیتا ججر سے کہ آج جواب دے لیکن اللہ کا کرم دیکھے میرے اللہ ایسی کریم ساد ہے مشرقی مکہ مستحق کے عذاب تھے تب بھی نہیں دیا مستحق ہلاک تھے تب بھی ہلاک نہیں فرمایا پتھروں کے مستحق تھے آسمان سے نہیں برسائے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 اللہ اس کی قوم کو مستحق ہلاک ہونے کے باوجود بھی ہلاک نہیں کرتے نبی کا جو دائرۂ نبوت ہے وہاں سے نبی کو نکال لیتے ہیں پھر قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں علیہ السلام کی قوم کو مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ان کو دائرۂ نبوت سے نکالا جودی پہاڑ پہ لے کے انہیں ہلاک کر دیا ہے عطبوس علیہ السلام کی مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا انہیں مصر سے نکالا قوم کو ہلاک فرما دیا ہے شعیب علی اسلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ان کا دائرہ نبوت مدیل وہاں سے نکالا قوم کو ہلاک فرما دیا ہے حضرت لوگ علیہ السلام کی قوم کو مجرم قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ان کی دائرۂ نبوت سدوم ہے وہاں سے نکالا قوم کو ہلاک فرما دیا ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے جب کسی نبی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لے تو نبی کے دائرہ نبوبت جو ہے تو وہاں سے نبی کو نکالتے ہیں پھر پیچھے قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں میرے پیغمبر کی قوم کو خدا نے مستحق ہلاک ہونے کے باوجود ان میں آپ ہیں مکہ سے مدینہ چلے گی آپ بھی مکے والوں کو ہلاک نہیں کریں گے وان تفیحم ان میں آپ جو ہیں میرے نبی زمین سے ارش پہ چلے گی انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کریں گے وان تفیح ان میں آپ جو ہیں میں نبی زمین سے قبر میں تشریف لے کے انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کیا ان میں آپ جو ہیں سوال یہ ہے جب حضور مکہ میں تھے تو بات سمجھ آتی ہے ان میں آپ ہیں نبی زمین پہ تھے بات ہے ان میں آپ ہیں جب نبی اس دنیا میں تھے بات سمجھ آتی ہے ان میں آپ ہیں جب نبی مکہ میں نہیں نبی زمین پہ نہیں نبی یہاں اس جہان میں نہیں تو پھر ان کا معنی کیا ہوگا میں نے ضابطہ بیان کیا ہے اللہ نبی کی کو ہلاک فرمانے کا فیصلہ فرمائے سے نکالتے ہیں پھر نبی کی قوم کو ہلاک پھر بھی نہیں کیا پتا چلا یہ ہے نبی, نبی, نبی, نبی اس جہان کو چھوڑ کے کمر میں تشریف لے گئے انہیں ہلاک پھر بھی نہیں کیا پتا چلا یہ وہاں کے نبی ہے میرے نبی کا دائرہ نبوت اتنا ہے یہ مکہ کے نبی ہے مدینہ کے نبی ہے طرس کے نبی ہے اش کے نبی ہے اس جہاں کے, کے نبی ہے اس جہان کے نبی ہے دائرہ نبوت سے نکلیں گے تو قوم پہ ہلاکت آئے گی میرے محمد کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے ہرش بھی ہے ارش بھی ہے یہ جہاں بھی ہے وہ جہاں بھی ہے سبحان اللہ دائرہ نبوت سے باہر جائیں گے تو قوم ہلاک ہوگی نا ہمارے نبی کے دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے نہ اس سے باہر جانا ہے نہ قوم پہ پتھروں کا عذاب آنا دیکھو قرآن ہے میں اکثر میں پھر وہ بات کہتا ہوں گا آپ کبھی ناراض ہو گئے میں جب کہتا ہوں بھی کراچی کے لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کیا رکھا ہے وہاں یہ رکھا ہے کبھی کہ ہمارے پاس کچھ دن گزارے ہماری خدمت میں تشریف لائیں تو بازو کا تعجب ہوتا ہے ओ, میں جائے, وہاں کیا رکھا ہے کہتو, میں کتنی مضبوط قرآن نے دلیل پیش کی ہے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے انسان سوچ سکتا ہے اور اگر میں بتاؤں نا یہ کہاں لکھا ہے آپ کو تعجب ہوگا یہ کراچی کے مفتی شبی سارے ماں, قرآن میں لکھا ہے آپ اس کو سمجھانا کے ذریعے ہیں یہ شاید آپ کیا سمجھا سکے لکھا کراچی میں گیا سمجھایا سرگودیہ دیہات میں جانا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 علیہ السلام سے یہ ثابت فرما دیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سب کا نبی ہوں عیسا علیہ السلام سے ثابت کر دیں انہوں نے فرمایا کہ میں سب کا نبی ہوں تو جب دعوت دینے والے ہی ایک ہیں میں سب کا نبی ہوں تو پھر سب کو انہی کا کلمہ پڑھنا چاہیے جو سب کو اپنی امت ماننے کے لیے تیار ہے ہم حتموسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں وہ کہتے میں تو تمہارا نبی تھا ہی تمہیں کیوں کلمہ پڑا پھر کیا ہوا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 ان کو نہیں مارنا آپ کو جی کیوں؟ میں برداشت کر کی کرے گی میں ان کو لاٹھی نہ مارنا یہ لاٹھی زمین پہ پھینک دینا یہ اصہا بن جائے گا اور یہ خود اس سے عاجد ہوں گے اگر یہ کہادو ہے یہ نبوبت نہیں ہے انہیں کہنا پھر تم اس جیسا پیش کرو فرون نے دربار سجایا دن متعین کیا سارے جمع ہو گئے ستر ہزار جادو گرو گلایا انہوں نے لاٹیاں اور چھوٹے چھوٹے سام بنتے چلے گئے اللہ نے حضرت منصا علیہ السلام سے فرمایا آپ ذرا عصا پھینکو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 علیہ علام کا مورزا ہے تخت پہ بیٹھ جاتے ہزاروں مندر سات ہیں جہاں فرماتے وہاں وہ لے کے جاتا ایک سال کے سفر کو ایک دن میں صبح و شام میں وہ طے کروا دیتا یہ ان کا موجودہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا موجوزہ ایک مٹی سے چھوٹی سی چڑیا پرندہ بناتے اس میں پھوک ڈالتے وہ پرندہ بن اڑ جاتا اسی قبر پہ کھڑے ہو کے کمب اللہ فرما دیتے مردہ زندہ ہو جاتا علیہ السلام کا وہ تھا میں سمجھانے یہ لگا ایک نبوت ہے ایک دلیل نبوت ہے جب نبی کو ماننا ہو اس نبی کی دلیل بھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سوالاک انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی دلیل آج بھی ہو ایک نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل بولو جس کی دلیل آج بھی ہو کسی نبی کا نام بتاؤ جس کی نبوت کی دلیل آج بھی ہو یہودی کہیں کہے موسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھو کوئی بندہ کہہ کہتے ہم پڑھتے ہیں دلیل کیا ہے کہ وہ نبی ہیں وہ کہتے ہیں اصا بھائی دکھاؤ وہ کدھر ہے کہا وہ تو نہیں ہے دلیل موسا علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کیا ہے وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ید کدھر ہے وہ کہ ان کے ساتھ قبر میں ہے ہم کہیں گے بھئی دلیل پیش کرو عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو ہم کہتے ہیں چلو ہم انکار نہیں کرتے ان کی نبوت پہ دلیل پیش کرو جی وہ یا مٹی کی بنا کر کروی مارتے پرندہ بن جاتا آپ کہیں گے دکھاؤ وہ پرندہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر ان کی نبوت پہ دلیل کیا پیش کرو گے ہم کہتے ہیں انبیاء علی مسلام میں سے اس ایک نبی کا نام بتاؤ جن کی نبت آج بھی ہو دکھائی جا سکتی ہو پیش کی جا سکتی ہو اور دنیا اس جیسی لانے سے آجز ہو جواب میں صرف ایک نبی آئے گا حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان نبت قرآن آج بھی ہے کوئی ایسا نبی پیش فرماؤ یہ ہوئی قدر کم ہوتی ہے لیکن ہمیں قدر سے فرق نہیں پڑتا ہم کو جتیں کام کر رہے ہیں یہ بات جملے شاید میرے ابھی نہیں سمجھ آئیں گے آپ کو ہم اپنے عقیدے اور نظریے پر دلائل کے ساتھ بجر پیش کرتے ہیں جب اس ویڈیو نے بننا ہے تو دنیا میں جانا ہے دنیا بھر کے ہوں تو سارا کو ہم نے کہنا ہے دلیل پیش کرو ہمیں مارو مت دلیل پیش کرو گولیاں نہ مارو دلیل پیش کرو دلول نہ پھینکو دلیل پیش کرو ہمارے جسم کے ٹکڑے نہیں کرو دلیل پیش کرو دلیل ہمارے امام کو لکھا دلیل مانگتے تھے کیا مانگتے تھے دلیل چیف جسٹس بنو کا میں نہیں بنتا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 کوڑے مارو پر میں کوڑے کے شہاب میں کوڑا نہیں ماروں گا دلیل پیش کرو کی کو جیل میں ڈال دو پر میں اس کے بدلے میں جیل نہیں بنواؤں گا مجھے دلیل پیش کرو زہر دے کے ختم کر دو پر میں شہید ہو جاؤں گا تمہاری بات بھی نہیں مانوں گا مجھ دلیل سے باندھتا ہوں دیوبندیت دلیل کا نام ہے یہ جو آج شرم آ رہی ہے نا دیوبندی مت کودی مت کو یہ شرم اس وجہ سے ہے کہ دیوبندیت کو مستحکم دلیل سے پیش نہیں کر سکتے مجھے دیوبندی ہونے پر فخر تو آپ کو فخر ہے شرم آ رہی ہے بولتے نہیں شرم آ رہی ہے مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے دیوبندی ہونے پہ جس کو نہیں فخر پناہ مجھے فخر ہے اللہ کی قسم مجھے دار دیوبند کے بازو کہتے ہیں کہ دیوبند متعارف دنیا میں تھے لیکن میڈیے پر نہیں تھے تو نے دلکار کے میڈیے پر کہا میں دیوبندی ہوں دنیا جھومتی ہے دیوبندیت کے نام اللہ ویسے سے ایسے کوئی دلال تمہارے دماغ سے میں جا کر نہ کہ خمار تو فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھے جا کر نہ کو نہیں دیتے Urgent یہ है मेरे رونا سر یہ ہے غیروں کی تاریخیں کرتے تم تھکتے نہیں ہو اور اپنوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اس قوم کا علاج کیسے کرے غیروں کی تاریخیں ہو رہی ہیں اور اپنوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ جو اس میڈیا ہے ہمیں بنا کے تو جائز نہیں ہے اس کا میڈیا ہے کرو گا ہم آتے ہیں وہ کا ملاج نہیں ہے تو ڈرتے کیوں ہو پھر کیوں ہو پھر بات کیوں نہیں کرتے میں کہوں اللہ میں مرچہ بند ہو کر کام کرنے کی توفیق میرا میں اس میں پھر کبھی بات جلدی رہ دلیل دو ایک ہے نبوت نمبر دو دلیل نبوت سوالات انبیاء میں سے علیہ السلام کسی نبی کا نام لو جس نبی کی دلیل نبوت آج بھی ہو کسی نبی کا نام نہیں آ سکتا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم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 اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے ایک کمپنی والا اس گڑی جیسی کروڑ گھڑیا بنا لے گا اس بات پہ دلیل ہے ہاتھ خدا نے بنایا ہے گڑی انسان نے بنائی ہے اس جسم جیسا ساری دنیا مل جائے ایک جسم نہیں بنا سکتی اس باسکٹ جیسی ایک درزیل سو باسکٹیں بنا لے گا پتا چلا یہ جسم خدا نے بنایا ہے یہ کپڑا انسان نے بنایا ہے یہ کلام کس نے بنا خود قرآن کہتا ہے اگر تم مانتے ہو یہ قرآن خدا کا نہیں ہے قرآن اگر تم سارے جنو جمع ہو جاؤ قرآن جیسا نہیں لا سکتے چلو ہم چینج کو تھوڑا سا اور کمزور کم کر لیتے ہیں فاتو بیاشر سورت, سورت, سورت, سورت مثلی ایک چھوٹی ستر لاؤ تم نہیں لا سکتے تلیل کیا ہے میرے جملے کو نوٹ کرنا خدا کی قسم اٹھا کے کہتو اس قرآن کے خلاف ڈیڑھ ہزار سفے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن ڈیڑھ ستر کی آیت نہیں بنائی جا سکتی قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن خلاف لکھ کر بتاؤ وہ تو تم لکھ لوگے اگر میرا کلام ہے نہیں مانتے اس خلاف بول کر بتاؤ بول لیں گے قرآن کہتے نہیں یہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا قرآن ہے دلیل کیا ہے اس جیسی سورت السر بنا کر دکھاؤ سورت القوثر بنا کر دکھاؤ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 بتاؤ کوئی مدر سے جانے کی ہے کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے بس تمہاری بیماری یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بیان میں انگلش کے پانچ لفظ نہ بولے تم اسے پڑھا لکھا سمجھ نہیں بس یہ مرس میں تمہارے دماغ سے کیسے چیلنج یہ بیماری دماغ سے نکل جائے اللہ کرے مسئلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبانیں جانتے تھے کتنی زبانوں کی بورج بتاؤ ایک عربی زبان کبھی آپ کے دماغ میں خیال بھی آیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے بڑا ہے تو یہ تمہارے دماغ میں کیوں گسا ہے فلاں بندہ بس بھی سکھا رہے تقریر انگریزی میں کرتا ہے مجھے غیروں سے سکوا نہیں ہے مجھے آپ سے ہے آپ ہمیں کبھی نہیں کہو گے مولانا صاحب مس بھی سکھا رہے کیوں ان کو کون سا انگریزی آتی ہے پانی پھیر کے رکھ دیا میری گزارش سمجھ آ رہی ہے دیکھے تحریر ہم دے رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں پڑھا لكھا بندہ اس دلیل كا جواب نہیں دے سكتا رسول اللہ صلی اللہ کی مبارک عادت یہ تھی اتنی آسان بات فرماتے كہ دیہات كا بدو بھی سمجھتا لوگ كہتے نہیں اس وقت بھی سكاغر مانیں گے جس قدم میں كیا لڑكا نہیں سمجھ سكتا دین آسان ہے یا مشكل ہے تو جو آسان زبان میں بات سن ہے دیندار تو وہ ہوا آپ كہتے دیندار وہ ہے جو آسان دین كو مشكل در کوئی نام نہیں سوائے ایک کے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین تیسرا سوال, سوال سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے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 ادموسا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو پیش کرو عیسا علیہ السلام نے فرمایا ہو تو پیش کرو صرف ایک نبی ملتے ہیں جنہوں نے فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَى اللَّهِ ایک جنہوں نے اعلام فرمایا ان خاتم لا لانبی بادی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 یہ سوال مشکل تو نہیں ہے نا میں آپ سے کہہ دوں مثال کے طور پہ میرے پاس تین مقرر اور آنے میں کہتا بھی سارے میری بات سنو یہ کمرے بیٹھے ان کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ اور کچھ لوگ میرے بعد آنے والے کے پاس بیٹھے کچھ لوگ اس کے بعد آنے والے کے پاس بیٹھے ہیں جو اس کے بعد وہ کہے گا بھی آپ سارے محمد صاحب کو سنو میرے حضرت کا بیان کے بعد ہے میں اپنے حضرت کے ساتھ جاؤں گا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جلدی ایک جلسے پر دس بشاحت آ جائیں تو دس تو مریض سب بشیر کو نہیں سنتے یہ بیماری ہیں ہماری اللہ بیماریوں کو دور فرماتے ہیں یہ بیماری ہے ایسے ہی ہوتا ہے میں بہت ساری باتیں تو میں سمجھتا ہوں میرے بات بات روپو گنڈے ہونے ہیں لیکن مجھے کچھ دن کا انگلینڈ سے ساتھی جاتا ہر بڑا پیارا محسوس آیا اس نے کہا موما آپ کے جملے نے باپ بھاگ کر دیا میں پروپو گنڈا پروف ہوں پرو گنڈے سے نہیں ڈرتا اس نے کہا میرا دل باپ باپ واقعہ دل میں نہیں नहीं میں پروپو گنڈے کی قربانی کرتا اپنی بات کہتا ہوں اور ریکارڈ کرواتا ہوں ریکارڈ کیا کرواتا ہوں میں آج مر جاؤں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا جو بات میں کہنا چاہتا تھا ریکارڈ کروا کے دنیا تک پہنچا کیا چی رہے گی زندگی سے کیا کل مرنا کیا آج مرنا اس کی بات کیا ہے جب یہ کہ مرنا ہے کل کیا تو آج کیا پھر حق بیان کرنے سات بھی روک نہیں سکے ہم رکتے ہی تب ہیں جب سمجھ جب کچھ دن اور رہنا ہے حق بیان ہو گیا تو آج مر جاؤں گا تو پھر کل کا کیا اپنا کرتا اللہ ہم سب کو اپنے خالق سے ملاقات کا شوق کا تعفر جنت کے شوق کا فرما بس کر دنیا میں جینے کا بھی انسان کو مزہ میں سوال کسی ایک نبی کا نام لو جو نبی یہ فرمائے کہ میں آخری ہوں میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا میں نے کہ اسٹیج کے چار مشاہد ہیں ایک کا بیان شروع ہے دوسرے کے مرید پاس بیٹھے ہیں تیسرے کے پاس بیٹھے ہیں چوتھے کے پاس بیٹھے ہیں ایک شیخ آئے گا اس کے مریدین بھی آئیں گے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 اگر ان کا سارے کلمہ نہ پڑے تو فرق نہیں پڑتا اور جن کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا سب کو چاہیے ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں ہے میں اس لیے کہا میں نیا نیا اس لیے بال بال رہتا ہوں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ کوئی قادیانی نہیں یہ تم بےتراض نہ کر ڈالے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے ذریع کہتے ہیں علیہ اس السلام آئیں گے آپ کہتے ہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں تم تو کہہ رہے تھے نہیں آنا یہ نبی تو آ گیا تمہارا دعویٰ تو ٹوٹ گیا ہم پہلے سے بات سمجھا دیتے ہیں نبی جینا اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں لا نبی یا بادی, میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا عیسا علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے وہ پرانے نبی ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے آپ کو کہاں لکھا ہے میں کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسا علیہ السلام پرانے نبی دوبارہ آئیں گے وہ جی کہاں لکھا ہے تحریر قرآن سے فرما لو ملائکہ نے مریم کو بشارت دی ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا وہ بیٹا ایسا ہوگا مہد نہیں کرتے یہ تب بھی کرے گا اور جب بوڑھا ہوگا تو تب بھی بات کرے گا بھئی عجیب بات یہ ہے یہ بشارت کون سی ہے کہ جب بوڑھا ہوگا تب بھی بات کرے گا یہ کون سی بشارت ہے آپ کسی مدرسے میں جاؤ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 تمہیں ایسا بیٹا دیں گے کہ جب بچپن میں کوئی بول نہیں سکتا یہ تب بھی بولے گا بات کرے گا اور لوگوں سے بھاری بات کرے گا اور جب یہ بوڑھا ہوگا تو تب بھی بات کرے گا عیسائی علیہ السلام کو زندہ خدا نے آسمان پہ اٹھایا عمر کتنی ہے 32 یا 33 سال عیسائی کہتے ہیں نئی نئی سونی پہ چڑھ گئے پھر اٹھایا عمر کتنی ہے بتیس یا تینتیس سال تو یہ تو سارے مانتے ہیں وہ تینتیس سال میں چلے گئے تو تینتیس سال کا نوجوان ہوتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ ان نے بچپن میں تو بات کر لی ہے ابھی ان پہ بڑھاپا آنا ہے جس پہ لوگوں سے بات کریں گے وہ بڑھاپا کب ہوگا وہ تو تینتیس سال کے چلے گی اس بات پہ دلیل ہے کہ عیسائی علیہ السلام کے بڑھاپے میں بات کرنے کو جب خدا نے بطور خرچ عادت کے فرمایا عام عادت کے بات کرے گے, بات کرے گا, سارے بوڑھے بات کرتے ہیں اس سارے سلام کر لیں گے. تو یہ آدت سے الگ کون سی چیز ہے یہ روٹین وائلڈ ہے کہ بوڑھے میں بات کرے لیکن روٹین سے ہٹ کے بعد یہ کیسی ہوگی आदमी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 پھر بوڑھا ہوگا اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا یہ نیا یاد رکھو یہ سارے سلام بوڑھے ہوں گے, دی ہوں گے نیا نبی کی بات کرو گے. نیا نبی اچھی طرح بات سمجھو نمبر چار یہ چوتھا اور آخری سوال زیر میں رکھیں دنیا میں سوالم السلام گزرے ہیں ان سوالم السلام میں سے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 اس نبی کی تعلیمات باقی ہوں جن کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہمارا چوتھا سوال سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی تعلیمات آج بھی ہو کوئی لائے اردو کی تعلیمات کوئی لائے ار ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کوئی لائے عد موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کوئی لائے کو عیسا علیہ السلام کی تعلیمات نبی کا کلمہ تو اس لیے پڑھنا ہے کہ نبی کی ہدایات کے مطابق ہم خدا کی عبادت کریں انہیں ہدایات کا نام تعلیمات ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھیں گے وہ تعلیمات سارے کا کلمہ پڑھ لے تو جواب میں ایک نبی کا نام آتا ہے حضرت محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا تھوڑی سی تقسیم کرنے لگوں ایک عبادت عبادت ہے ہے ایک عادت ہے, عبادت اور عادت میں فرق جو کام آدمی خدا ثواب سمجھ کر کرے اسے عبادت کہتے ہیں جو ثواب سمجھ کر نہ کرے ضرور سمجھ کے کرے اسے عادت کہتے ہیں میرے پیغمبر کی عبادات بھی ہیں میرے پیغمبر کی عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع فرمایا عبادت نماز پڑی عبادت روضہ رکھا عبادت حج کیا یہ عبادت جہاد فرمایا یہ عبادت دعوت دی ہے یہ عبادت یہ میرے پہمبر کی عبادات ہے لیکن آپ نے سر مبارک میں تیل لگایا سواب سمجھ کرنے ہی آپ کی عادت آنکھوں میں سروما لگایا سواب سمجھ کرنے ہی یہ آپ کی عادت آپ نے دودھ مبارک نوش فرمایا سواب سمجھ کرنے ہی یہ آپ کی عادت ہے آپ نے کدو پسند فرمایا سب سمجھ کر نہیں یہ آپ کی عادت ایک پیغمبر کی عادت ایک عبادت اور ایک درمیان میں شبہ شرا صاف کر لیں یہ جو ہم کہتے ہیں عبادت اور عادت یہ نبی کے اعتبار سے ہے ہمارے اعتبار سے نہیں ہے ہم عبادت پہ عمل کریں گے تب بھی عبادت عادت پہ عمل کریں گے تب بھی عبادت پیغمبر کی عبادات بھی ہمارے لیے عبادات ہے پیغمبر کی عادات بھی ہمارے لیے عادت ہے نبی والی نماز پڑھیں گے ثواب سمجھ کے پیغمبر کا روزہ رکھے ثواب سمجھ کے پیغمبر کی طرح نکاح کریں ثباب سمجھ کے سربا لگائیں گے ثواب سمجھ کے سر پہ تیل لگائیں گے ثواب سمجھ کے خوشبوش دیوال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 پیغمبر پہ ثواب ہے تو ہم اس لیے نہیں کرتے ہماری ضرورت ہے ہم اس لیے لگاتے ہمارے نبی نے لگایا ہے اس لیے سرما نہیں پہنتے مجھے ضرورت میں نے اس لیے لگایا کہ میرے نبی پاک نے لگایا ہے میں نے کدو اس لیے نہیں کھایا میری ضرورت میں اس لیے کھاتا ہوں میرے نبی پاک نے یہ کدو استعمال کیا ہے تو پھر قرآن اعلان کرتا ہے تب تبھی ہو نہیں نبی کی پنانا تیرے ذمے اور ترسی محبت مجھے خدا کے دیتی میں صرف بات سمجھا رہا ہوں ایک ہے عبادات اور ایک ہے آداد توجہ رکھنا اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے جس پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہو میں کہتا ہوں یہودی اور نسارہ سے تم جاؤ حضرت حضرت حضرت موسا علیہ السلام کی تم عبادات بھی ثابت نہیں کر سکتے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 سوال چوتھا گیا تھا کسی ایک نبی کا نام لو جس کی تعلیمات محفوظ ہوں کلمہ پڑھنے کا بنیادی مقصد پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے بتاؤ اس نبی کا نام جس کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں اس پیغمبر کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے کتنے سوال تھے خلاصہ پھر کتنے سوال تھے میں یب غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دین الفل یو پلا من ہو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین میں قبول نہیں کرتا لوگ کہیں گے کہ کہاں لکھا ہے ہم کہتے ہیں قرآن میں وہ کہتے ہیں میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں مرسی عقل سے بات کرو ہم نے کہا عقل سے بات کر لیتے ہیں ہمارے چار سواب ہیں اور عقلی ہیں کون سی ہیں تم کہتے ہو تمہارا دین سچا ہم کہتے ہیں ہمارا دین سچا اور دین کا مطلب کیا ہے کسی پیغمبر کا کلمہ اور اس کی تعلیمات کسی کا نام دین ہے؟ تمہارا دین لا الاسا کلیم اللہ تمہارا دین لا الاسا روح اللہ ہمارا دین لا الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کون سا دین سچا آج کس دین پہ عمل کریں؟ ہمارے چار سوال سوال انبیاء علیم السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ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 ہماری جماعت کا نام کیا ہے عالمی اتحاد ہم پاکستان کے اتحاد کی بات نہیں کرتے پوری دنیا کے اتحاد کی بات کرتے اور میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی آپ کی مجبوری ہے جلدی کیسے سمجھ آئے گی اس سے فرق کیا پڑتا ہے اب تو گلوبلائزیشن کا دور ہے نا اب پوری دنیا ایک پنڈ ہے اب وہ دور ختم ہو گیا کراچی شہر ہے اور سرگودا پنڈ ہے, سن پیچھے ہے پھلا گیا. وہ دور گزر گیا آپ گلوبلائزیشن کا دور ایسے آئیے اب تو بالکل زبان سمڑ گئی ہے پوری دنیا اور جنہیں ساری دل بدل ختم ہوتی جا رہی ہیں اللہ میں بات سمجھنے کی تو عطا فرمائے اب آخر میں میری صرف آپ دو گزارشات پہ توجہ رکھو اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر کروں گی ہماری پہلی گزارش آج دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے کہ امت کو ایک ہونا چاہیے ہم کیا کہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ایک ہونا چاہیے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 تو میں لڑا رہا ہوں یا اکٹھا کر رہا ہوں یہ عجیب پر عجیبہ کیا ہوا ہے وہی ہوتی ہے کیا یہ کون سے اختلاف ہے یہ تو امت کی کی بات ہے اپنے پیغمبر کی نبوت کو حقانیت و دلیل کے ساتھ پیش کرنا یہ علماء ربانین کا فرض ہے میں دوسری اور آخری گزارش شاہب کی خدمت میں ارض کرنے لگا بات کے سامینار کے حوالے سے ہماری دو شناخت ہے ایک شناخت ہماری توجہ رکھنا نظریاتی ہے ہماری دو شناخت ایک ہماری شناخت نظریاتی ہے ایک ہماری شناخت جغرافیائی ہے نہ سمجھ آئے تو میں آسان لفظ میں ہوں ہماری دو قسم کی پہچان ایک پہچان ہم مسلمان ہیں اور دوسری پہچان ہم پاکستانی ہیں. ایک ہماری نظریاتی پہچان ہے اور ایک ہماری جغرافیائی پہچان ہے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 دونوں قسم کے مجرمین پر نگاہ رکھو بس جو اسلام میں شکوق کو شبہات پیدا کرے اس پر بھی نگاہ رکھو جو پاکستان پر شکوق کو شبہات پیدا کرے اس پر بھی نگاہ رکھو جو کہتے ہیں اسلام کی اب ضرورت نہیں ہے اس کو بھی پکڑو جو کہتے ہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی اس کو بھی پکڑو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 اور میں باہر کہتے دائی کی دعوت اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ تشکیل نہ یہ دائی کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا ہم دائی لوگ ہیں اپنی تشکیلیں پوری کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے طلبا نہیں ہے ہم نے ہر اگریزی ماں پہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ان کے لیے تین دن کا کورس رکھا ہوا ہے کون کورس اور میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ تبلیغی سے وابستہ نہیں ان کے مشکل ہے. اور جو تبلیغ سے وابستہ ہے ان کے, پا... ان کے لیے ہمارے پاس آنا بہت آسان ہے کیوں وہ تو یہاں سے رائے گڑھ ضرور جائیں گے نا؟ تو رائے گڑھ سے سرگوتر کوئی نہیں روزانہ وہاں سے گاڑی جاتی ہے اس گاڑی والے کو میرا نام بتا دو آپ کو ہمارے مدرسے سامنے اتارے گا تین دن میں اٹھا لے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جب میں دعوت دے تو کراچی والے کہتے ہیں سرگوتا بہت دور ہے میں کہوں یہاں سے ٹریفٹ جاؤ تو بہت مجبور ہے اور جب رائے گڑ آئے ہوں پھر تو دور نہیں ہے نا تو چالیس دن کا لیا کریں اور تین دن کی چھوٹی سی چلی ہمارے پاس لگا لیا میں رائل کی دعوت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا بتاؤ تو دعوت دینے والا مخالف ہوتا ہے صرف میں کہہ رہا ہوں بھی تھوڑا سا ایک قدم آگے اٹھاؤ کیونکہ ہم نے نمازی بنانا بھی ہے نمازی کو بچانا بھی ہے بناؤ بناتا ہے بچاؤ سرگودہ برقت بچاتا ہے اور کتنے بچ رہے ہیں تمہیں بہت اچھی طرح پتا ہے یہ تم سے چھکی ڈپی بات اب نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا ایمان عقائد ہماری کتب محفوظ ہو رہی ہیں ایک بھی گزارش ہے جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں ہم ان سے کرتے ہیں فاق المدارس کے امتحان جمعرات ختم ہو ہفتے کے دن صبح ساڑھے سات بجے ہمارے یہاں ہم بارہ دن کے دورے کا آغاز ہو جاتا ہے امتحان ختم ہو اور پہلے کی سکٹیں بک کرائیں تاکہ جمعہ شام کو پہنچے اور ہفتہ دن صبح سارے ساتھ پر سبق شروع ہو جائے ہمارے ہفتہ سارے ساتھ کا معنی سارے ساتھ ہی ہے ہم سب کو اسلام اور پاکستان کی حفاظت کی تفریق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام ونا رسوله وعلا آلہی واسحابه اجمائین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا دنیا وفی وقینا النار ربنا من ازواجنا آجن فرما دے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل حاجلہ عطا فرما دے یہ جس ساتھی کے لیے چٹ دی ہے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 ولا ولا إلا اللہ رسولی خیر خلقه محمد اجمائن